لکھا واب نور اللہ مدری چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام کیا بات ہے میرے رب کا کلام میرے رب کا کلام میرے رب کا کلام, رب کا کلام کبھی سامنے یہ کلام پاک ہونا آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو دیکھتے رہنے کا اٹھا کر چمنے کا سینے سے لگانے کا سر پر رکھنے کا آنکھوں سے لگانے کا جی چاہے گا کبھی کھولیں گے نا تو لگے گا سینے سے لگا لو اس کو اور کبھی سینے سے یوں لگائیں آپ ان آپ کو لگے گا کہ جیسے کہ ٹھنڈک دل میں آپ کو سینے میں محسوس ہو رہی ہوگی سکون ملے گا راحت ملے گی یہ سب محبت کی باتیں جب اگر آپ اس طرح اپنے ہمارے رب کے پاکیزہ کلام کو اپنے سینے سے جب بھی لگائیں گے آپ لگائیں جیسے لگا کر بیٹھ جائیں میرے رب کا کلام میرے رب کا کلام میرے رب کا کلام کلا آپ کو بڑا لطف آئے گا آپ کو بڑا سکون آئے گا بڑی راحت نصیب ہوگی اور اس کلام کو اپنے سینے سے لگا کر میں رب کے حضور دعا کرے یا اللہ اس کلام میں موجود یا اس کلام کا جو فیضان ہے یہ میرے سینے میں اتار دے میری آنکھوں میں بسا دے میرے روئیں روئیں میں بسا دے میں اس میں موجود جو تیرے احکام ہے اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں انشاءاللہ اللہ اس گھڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بے نکلیں اللہ کی محبت میں قرآن کی محبت میں آپ کی آنکھوں سے صبح نکلے کیا گھری ہوگی تو یہ سلسلہ ہے میرے رب کا کلام اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا سچا پکا عاشق بنائیں ہمیں عاشق قرآن بنائے تو نیت کر لیجئے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اول تاخر سلسلہ دیکھیں گے اور دنیا اور جو کچھ سیکھیں گے یہ دوسروں تک پہنچانے کے بھی نیت کر لیجئے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ کروں گا اعلائے کلیمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا نکی کی دعوتوں کا برائی سے منعق کروں گا معمون رشید نے اپنے یہاں ایک مجلس منعقد کی اور اس مجلس میں لوگوں نے اپنے اپنے فن کا اپنی علمی جو فن تھے اس کا مظاہرہ کیا اس میں ایک نوجوان بھی تھا اس نے بڑی عمدگی کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کیا مامون رشید کو اس کی باتیں بہت پسند آئیں اور جب مجلس ختم ہوئی لوگ چلے گئے تو اس نے اس نوجوان کو کہا کہ اس کی, تاریخ کی اور اس کو کچھ آفر کی تو اس نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں تو اس نے اسلام پیش کیا تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا اگلے سال پھر اس نے اسی طرح کی ایک مجلس یا محفل یا اجتیما کہہ لیں وہ منعقد کیا اس میں وہی پھر وہی نوجوان آیا اور اس نوجوان نے وہاں آ کر اپنے ہی موضوع پر ایک کہ سے بڑی خوبصورت اور بڑی کمپریہنسو قسم کی گفتگو کی جب سب لوگ چلے گئے تو مامون رشید نے کہا کہ ہو نہ ہو تو مسلمان ہو گیا ہے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں کیا تیرے ایمان لانے کا کی وجہ کیا بنی واقعہ کیا ہے کہا جب میں آپ کے یہاں سے گیا تو چونکہ میں لکھتا اچھا تھا تو میں نے چاہا کہ میں مختلف جو مذاہب کتابیں ہیں توریت ہے انجیل ہے ان سب کی لکھوں اور اس کے نسخے مارکیٹ میں فروخت کروں تو میں نے لکھنا شروع کیا اور کہیں کہیں میں نے اپنی طرف سے بھی کچھ تبدیلی کی تحریف جس کو کہتے ہیں کچھ کمی بیشی کرتا گیا اس طرح قرآن کریم بھی میں نے لکھا اس پر بھی کہیں کہیں میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرتا گیا پھر میں ان مذاہب والوں کے جو تھے ان کو میں نے ان کے نسخے بیچنے کی کوشش کی تو انہوں نے نسخے لیے نسخے بڑے اچھے تھے خوبصورت تھے تو انہوں نے مجھ سے نسخے خرید لیے لیے دیکھے پسند آئے رکھ لیے پھر میں اسلامی مکتبے جو تھے ان کے پاس گیا اور وہاں جا کر میں نے یہ قرآن نے کریم دیا انہوں نے کھولا کھول کر دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا کلام یا یہ میرے رب کا کلام نہیں ہے اور یہ کہہ کر انہوں نے ہمیں نسخہ واپس کر دیا تو میں سمجھ گیا کہ جس کتاب کی اس قدر حفاظت کی گئی ہے کہ یہ آخری کتاب ہے اس کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل کوئی تبدیلی کو کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو یہ دین یہ اسلام یہ سچا اور پاکیزہ دین ہے اور یہی وجہ بنی کہ میں کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں یہ بات درست سے مدنی چینل کے ناظرین اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے قرآن کریم کی اس طرح حفاظت جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجر کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرمایا انکرا و ان لہو لہ فضول بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہ بان ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جو سادی کا کتب تھی ان کا معاملہ اس سے جدا تھا کیونکہ ان کی کتابیں انہی کے جو تھے اس کے ذمہ تھی کہ جیسے کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ سور معاہدہ کے اندر ہے کہ بے شک ہم نے طورت اتاری اس میں ہدایت و نور ہے اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اور عالم اور فقیر کے ان کی ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور وقرہ میں ایک بات کے فرمائی کہ یہ تماہ ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے تو یہ تحریف یعنی تبدیلی یہ اپنی کتابوں میں انہوں نے کی مگر قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے قرآن کریم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک کوئی شک کی گنجائش نہیں اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازر کیا ہے اور ہم خود تحریف تبدیلی زیادتی اور کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں یہ حفاظت کس طرح کی ہے اس کے متعلق بھی کچھ سرات و جینان تفصیر قرآن سے خاظم کے حوالے سے اور تفسیر کبیر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول یہ ایسے ہیں کہ قرآن کریم کی جو حفاظت کی جو یہاں بات کی جا رہی ہے یہاں قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے نیز اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو تیسرا یہ کہ ساری مخلوق کو اسے معدوم کرنے سے آجز کر دیا گیا کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا کہ کفار شدید عداوت کے باوجود اس مقدس کتاب کو معدوم کرنے سے عاجز رہے اس کو ختم نہیں کر سکے یعنی اس کو مطلب کہ وہ ہٹا نہیں سکے کہیں سے بھی اور یہ چودہ سو برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا مدنی کے ناظرین کہ قرآن کریم جس طرح تھا اسی طرح ہے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں اور جیسے میں نے ابھی ارض کی کہ پچھلی کتب جو سابی کا کتب تھی ان میں تبدیلی ہو چکی ہے وہ تبدیلی خود قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ کس طرح انہوں نے تبدیلی کی ہے اور میں اس تبدیلی کی پوری ایک آپ کو ایک حکایت بیان کروں گا روایت ہے بڑی تفصیلی روایت ہے وہ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں نیت ہے کہ میں آپ کو بیان کروں گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حفاظت قرآن کا جو ذمہ لیا کہ ہم, ہی ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے جو ذرائع بنائے ذرائع بھی بنے ان ذرائع بن جو ذریعے ہیں ان میں ایک اہم ترین ذریعہ حفظ قرآن بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کریم کو آج تک لاکھوں نہیں شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ اب تک کروڑوں کروڑوں کروڑوں کرو کی تعداد میں اب تک مسلمان اس کلام پاک کو یاد کر چکے ہیں اور اب بھی یاد کر رہے ہیں یعنی اب بھی, بھی آپ دیکھیے کہ رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے ایک تعداد وہ ہے جو اس قرآن پاک کو پڑ رہی ہے مساجد میں بیٹھ کر عام دنوں کے مقابلے میں قرآن پاک رمضان مبارک میں زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اس میں حص کرنے والوں کی تعداد اچھا پھر اس حص کرنے والوں کی بھی حفاظت بھی کتنی پیاری ہے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت پورے قرآن کریم کی تلاوت آج اس وقت اس ماہ رمضان کی اگر ہم بات کریں اور ہر سال کی ہم بات کریں تو دنیا میں شاید اگر میں کہوں تو لاکھوں مساجد دنیا میں لاکھوں مساجد ایسی ہیں یعنی یہ اسلام و دین کی کتنی خوبصورت سی ایک صورت ہے آپ دیکھیے کہ اس وقت لاکھوں مساجد دنیا میں ایسی ہیں رمضان کی میں بات کر رہا ہوں جس میں حفاظ مسلط پر کھڑے ہو کر ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کو قرآن حص قرآن سنا رہے ہیں ان کا بھی اپنا حق مضبوط قرآن کی محبت اترتی ہے اور کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑوں مسلمان آج دنیا میں جا کہیں بھی ہوں وہ پاکستہ کلام سن رہے ہوتے ہیں اس کی زبان تک کی حفاظت ہے یعنی آپ جاپان جائیں کسی بھی مذہب کے جو پیروکار ہوتے ہیں عیسائی ہوں یا دیگر ہوں آپ جائیں تو ان کے یہاں ان کے ان کے عبادت خانوں میں جا کر ان کی زبان میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے اور جاپان میں جاپنیز اور جرمن میں تو جرمن تو فرانس میں جائے تو فرینچ تو کہیں انگلش میں تو کہیں کیا کہیں کیا, کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں اردو لیکن ہمارے رب کے کلام کی کیا ہی بات ہے کہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں جی ایک شخص جاتا ہے فور ایگزامپل جاپان چلا جاتا ہے جب جاپان جائے گا تو جاپان کے اندر حالانکہ وہ جاپنیز لینگویج ہے مگر وہاں جا کر ڈھونڈے گا کہ مسجد کہاں ہے مجھے ترابی پڑھنی ہے مجھے نماز پڑھنی ہے جب وہاں جائے گا تو وہاں کے امام صاحب سے جو یہ قرآن پاک سنیں گے وہ قرآن پاک یہی عربی زبان میں ہوگا جو وہ پاکستان میں سنتے تھے اس کی کی زبان تک کی حفاظت ہے اور بالکل اسی طرح قرآن پاک پڑھا جائے گا اگر صحیح پڑھنے والا ہوگا تو بالکل اسی طرح قرآن پڑھا جائے گا نہ زبر کا فرق ہوگا نہ زیر کا فرق ہوگا نہ مطلب کہ کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی کس قدر قرآن کریم کی حفاظت ہے اور اب بھی لاکھوں لاکھ بچے دنیا بھر میں قرآن کریم حص کر رہے ہوتے اگر میں کہوں کہ شاید کروڑوں میں ہو تو بھی غلط نہ ہوگا اربوں کی تو مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بتائی جاتی ہے تو بہت ساری بھی عملیاں میں اس کا انکار نہیں کرتا بہت ساری بھی عملی ہیں لیکن اب بھی قرآن کریم حفظ کرنے کے معاملے میں مسلمانوں کا اب بھی ایک مقام ہے کہ آج بھی ماشاءاللہ اللہ کروڑ ہاں ہو مسلمان اس وقت بھی زمین پر میرا گمان ہے کہ کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے جنہیں ہمارے رب کا کلام زبانی یاد ہوگا یعنی اگر قرآن کریم کو گمان ایک بات کر رہا ہوں کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ قرآن کریم کے سارے نسخے اگر مطلب کہ دنیا سے ایک طرف ہو جائیں تب بھی یہ حفاظ مین و عین قرآن کریم دوبارہ لکھ دیں گے ہم لوگ شاید کیپ ٹاؤن میں تھے یا کسی اور ملک میں تھے افریقہ کی بات کر رہا ہوں یا میں یو کے کی بات کر رہا ہوں ہمیں پراپر یاد نہیں آ رہا اس مسجد میں ہم نے چند نمازیں پڑھی تھیں وہاں ہم نے ایک کلام کریم کلام پاک دیکھا قرآن کریم شیشے کے اندر انہوں نے رکھا ہوا تھا ایک بزرگ تھے وہ اس ملک میں آئے تھے اور وہاں پر قرآن کریم نہیں تھا قرآن پاک نہیں تھا تو انہوں نے خود وہ قرآن پاک لکھا اور پھر وہاں اس ملک میں قرآن پاک اس مقام و کریم اس طرح عام ہوا اور بالکل قرآن کریم لکھ لیا حافظ تھے تو اس طرح حفظ کے ذریعے پھر حفظ کے فضائل دیکھئے ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے ایک چیز کو بہت خوبصورتی کے ساتھ مضبوط کیا جا رہا ہے اب مسلمانوں میں حص کے فضائل اتنے عام ہیں اتنے عام ہیں اور حافظ کی آج بھی عزت ہے حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب کی آج بھی عزت ہے اور حافظوں کی ضرورت ہے کیونکہ مسلمانوں کو تو تالابی سننی سننی ہے نا اب قرآن کریم سامنے رکھ کر تو کوئی تلابی پڑھے گا نہیں اس کو یاد ہونا چاہیے اچھا ایک تو حافظ صاحب قرآن ہمیں سنا رہے ہیں دوسرے ان کے پیچھے کبھی دو کبھی تین کبھی ایک حافظ صاحب کھڑے ہیں جو قرآن کریم سن رہے ہیں جو سماعت کر رہے ہیں تو وہ الگ ہیں تو یوں ایک مسجد میں عموماً تین چار تین چار دو تین چار اسلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم جن کو حص ہوتا ہے اور اب آپ غور کیجئے کہ لاکھو مساجد کے اندر قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے تو کس کتنی بڑی تعداد حفاظ کی ماہ رمضان میں قرآن سنتی اور بیان کا سنا رہی ہوتی ہے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مجھے ہی جو بات پتا ہے شاید پچھلے سالوں میں کوئی ساڑھے پانچ یا چھ ہزار کے آس پاس دعوت اسلامی کے اپنے حفاظ یا تو قرآن سنا رہے تھے پاکستان کی بات کر رہا ہوں یا تو قرآن سنا رہے تھے یا قرآن سن رہے تھے پیچھے کیونکہ ماشاء اللہ ہزاروں حفاظ ہم ہر سال مدرسۃ المدینہ سے فارغ کرتے ہیں تو وہ اپنا ان کا بھی قرآن پاک سننے سنانے کا سلسلہ رہتا ہے الحمدللہ یہ دعوت میں نے پہلے کل بھی عرض کی تھی کہ دعوت اسلامی کی قرآن کریم کی خدمت کے حوالے سے بڑی نمایاں مطلب ماشاء اللہ کارکردگی ہے تو یہ ایک عرض کر رہا تھا پھر قرآن کریم حص جو کرتا ہے اس کی فضیلت کہ وہ اپنے ایسے دس گھر والے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے وہ ان کی قیامت کے اور شفاعت کرے گا حافظ اچھا یہ تو حافظ کے فضائل پھر حدیث پاک اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ صرف حافظ کو فضیلت حاصل نہیں ہو رہی ہے جی ہاں بلکہ یہ بھی ایک بات ہے کہ ماں باپ ڈیسیجن لیتے ہیں نا بچہ بھی چھوٹا ہے جیسے آپ کے گھر میں اگر کوئی چار یا پانچ سال کا بیٹا ہے تو آپ ڈیسیجن کون لے گا والدین لیں گے نا ڈسیجن آپ فیصلہ کریں گے کہ میرا بیٹا عالم بنے گا حافظ بنے گا کیا بنے گا کیا بنے گا اور والدین کو اگر اس بات کی لالچ ہو جائے کہ قیامت کے روز بیا مقام کیا ہوگا آئے ہائے ذرا سوچی تو صحیح کہ حدیث پاک کے مضامین ہیں کہ قیامت کے روز حافظ کے والدین کے سروں پر اللہ تعالیٰ تاس جائے گا انہیں جنتی ہلے پہنائے جائیں گے ان کا زبردست احترام اور اکرام کیا جائے گا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام ہوگا کروانے والے والدین کا اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ حص کرانے والے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ مقام اور یہ مرتبہ تا فروائے گا تو خود حافظ کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا قیامت کے روز قرآن پڑھانے والے والدین کو بڑی عزت دی جائے گی بلکہ بعض روایتوں کو ایسا ہے کہ ان کو اتنا مقام و مرتبہ دیا جائے گا کہ وہ حیرت کریں گے پوچھیں گے کہ یا اللہ ہمارے تو کوئی ایسے امال نہ تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا جا رہا ہے تو ارشاد ہوگا کہ تم نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا قرآن کی تعلیم دی تھی یہاں والدین کے لیے کس قدر خوبصورت میسج ہے قرآن کریم کی حفاظت ہے قرآن کریم کی عظمت ہے قرآن کریم کا احترام ہے قرآن کریم اس امت میں مطلب رہے گا یہ آخری کتاب ہے اس نے رہنا ہی رہنا ہے یہ میسج ہے مضبوط میسج ہے قیامت تک کے آنے والے معاملات کو یہ مطلب کہ اپنے دامن میں گھیر گھیرے ہوئے ہے ہر آنے والے دور میں دور کتنے تبدیل ہو جائے قرآن کریم میں اس دور کے ماننے والوں کے اس دور میں چلنے والوں کے رہنمائی موجود قرآن کریم کے اندر جو انشاءاللہ شاء آپ سلسلے دیکھتے رہیں گے ابھی پہلا ہی اشرا ہے تو انشاءاللہ شاء آپ کو اور مزید بہت کچھ ہم قرآن کریم کے بارے میں انہی سلسلوں میں بتائیں گے کہ قرآن کریم میں کیا کیا مضامین موجود ہیں البتہ والدین کے لیے کس قدر ادب اور احترام والدین کا کس قدر ہے پھر دنیا میں بھی ایک حافظ کے والد صاحب کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کی انجینئر کی یا مطلب کہ چارٹر اکاؤنٹنٹ کی اپنی جگہ پر اس کی مطلب کہ ویلیو ہوتی ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا پروفیشنل بھی بڑے سے بڑا پریسیڈنٹ اور وزیر اعظم بھی کھڑا تو امام کے پیچھے ہی ہوتا ہے نا آگے تو امام ہی ہوتا ہے نا آگے بڑھ کر اسی نے امام سے دست بوسی کرنی ہوتی ہے ملانا ہوتا ہے امام صاحب امام صاحب ماشاء اللہ تو یہ یہ ماشاء اللہ امام صاحب جب قرآن پاک حافظ ہوں پھر عالی مو تو کیا بات ہے کی تو یہاں جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک نیت ہے وہ نیت یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنے بچوں کو ہو سکے تو قرآن کریم کا حافظ بنائیے کیا یہ نہیں ہو سکتا کیا یہ नहीं ہو سکتا کہ ہر گھر में ایک عالم ہو ایک حافظ ہو آپ کو آپ کے رب نے اولاد سے نوازا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو آپ کے پاس ہے اس کو کیا آپ اپنے رب کے لیے اپنے رب کے دین کی سربلندی کے لیے کیا اپنی اولاد کو عالم نہیں بنا سکتے قرآن کا عالم حدیث کا عالم قرآن کا حافظ نہیں بنا سکتے سوچے تو صحیح آپ کہیں گے کہ یار یہ بنے گا تو اس کی دنیا کیا کام کمائے گا کیا کھائے گا کیا کمپیئر نہ کریں دنیا کی دولت سے اس چیزوں کو کمپیئر نہ کریں آخرت کے انعام پر نظر رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو عزت و مقام و قیامت کے روز حافظ کے اور عالم کا جو مقام و مرتبہ اس پر نظر رکھیں اور پھر دنیا میں کس نے کہہ دیا کہ یہ لوگ مطلب کہ کھاتے کماتے نہیں ہیں ہاں اس کی بات پر میں آپ سے انکار نہیں کروں گا کہ ان کی آمدنی اگرچہ کم ہے بڑھائیے ان کی آمدنیاں چلائیے تحریک مساجد کے امام کی تنخواہیں ہمیں نے اتنی رکھی ہے نا ہمیں کون سی کتاب میں لکھ کر دے دیا گیا تھا جناب کے امام اس کی تنخواہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی جب آپ کے یہاں تمام تر سیلری اسکیلس بنائی جاتی ہیں آپ کے یہاں تمام لوگوں کے مطلب کہ وہ بنایا جاتا ہے تو امام مسجد کے لیے کیوں نہیں موضوع مسجد کے لیے کیوں نہیں ایک عالم کے لیے کیوں نہیں وہ آپ کی مسجد کے اندر امام بھی ہے آپ کی مسجد میں خطیب بھی ہیں آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں آپ کو بیان کرتے ہیں آپ کو شریعت کے احکام بیان کرتے ہیں مسائل بتاتے ہیں اتنے کمپیٹنٹ اتنے کمپریہنسو اور اتنے مطلب قابل قسم کے عالم صاحب اور اتنے قابل قسم کے مفتی صاحب اور اتنے بڑے قابل قسم کے حافظ صاحب آپ کی مسجد کے امام ہیں آپ کو بڑا خوبصورت قرآن سناتے ہیں پھر ہو تو بارہویں کا بیان کرتے ہیں میلاد کا بیان کرتے ہیں معراج ہو تو معراج کی باتیں بیان کرتے ہیں گیارہویں ہو تو غوثہ کی باتیں بیان کرتے ہیں چھٹی ہو تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتیں بیان کرتے ہیں آپ کو درود و سلام پڑھ کر سناتے ہیں ماشاء دل میں آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو پیدا کرتے ہیں جمعہ ہو تو مدینے کی طرف رخ کر کے, آپ سب کے ساتھ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں ہماری مسجد کی وہ رونق بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے جملہ مسائل کبھی دکھ پریشانی ہو اور دعا کرانی ہو تو امام صاحب کے پاس آ کے کر دعا, کر دعا کراتے ہیں بچہ بیمار ہو تو ان کے پاس لے جا کر دم کرواتے ہیں جو بھی آشقا نے آپ جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ ناشکان رسول اماموں کی کمی نہیں ہے دنیا بھر میں کرتے نہیں کرتے ان کی سیلریز پر آپ غور کریں ان کی سیلریز اچھی رکھیں ان کی تنخواہیں اچھی رکھیں مور دین 25,000 فائیو تھاؤزینڈ جائیں مور دین ففٹی تھاؤزینڈ جائیں سے اوپر جائیں 30,000 سے اوپر جائیں 50,000 سے اوپر جائیں بہت اچھے ماشاءاللہ اللہ عالی میں ایک لاکھ سے اوپر جائیں مفتی صاحب لاکھ سے اوپر جائیں جائیں مراد کی طرف جائیں جس طرح دنیا کے اندر مختلف گریڈ کے لوگوں کو مختلف مراعتیں اور فیسلٹیز دی جاتی ہیں تو امام حضرات کو کیوں نہ دی جائیں اور جب ایسا کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالب دیکھیے کہ جو ایک کمزوری ہمارے معاشرے میں جس کی وجہ سے اس طرف نہیں آ پاتے وہ کمزوری دور ہوگی مگر یہ تو ہمارا کام ہے نا ہم کریں آپ ایسا تھوڑی کہ مسجد کی کمیٹی فیصلہ کرے گی یا آپ سب مل کر فیصلہ کریں گے کہ آج ہماری آج ہمارے مطلب ماشاء اللہ جو عالم صاحب ہیں ہماری مسجد میں جو حافظ صاحب ہیں ان کی تنخواہ ہم دس ہزار بڑھا دیتے ہیں تو وہ یوں کہیں گے نہیں نہیں نہیں میری دس ہزار ہاں ہو سکتا ہے کہ ایسے امام صاحب ہوں جن کو نہ ضرورت ہو امام امامت کی تنخواہ تو جائز ہے نا فی سبیلی پڑھانا بڑی فضیلت کی بات ہے الحمد اس کی کپڑے فضائل ہیں فی سبی لیکن امامت کی تنخواہ تو جائز ہے تو یوں ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تو کیا مطلب ہم پورے پورا کام کریں معاشی مواش طور پر بھی جو پریشانی اور اس طرح کی جو ایک سیٹ بیک ہے اگر اس طبقے کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے سوسائٹی اپنا کردار ادا کرے گی نا اور ہم سب اپنا کردار ادا کریں گا اپنے طور پر دعوت اسلامی اس پر الحمد کام کر رہی ہے اور گریجولی میں نہیں کہتا کہ فل فلش گریجولی الحمد اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارا الحمدللہ اس معاملے میں بالخصوص آج کل سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے اور مزید انشاءاللہ بہتر ہوگا ذرے اس کے لیے ہم ایک تحریک کے ساتھ وابستہ اسلامی بھائی ہیں ہمیں جس قدر ڈونیشنس بڑھتے ہیں جس قدر ہمارا چندہ بڑھتا ہے مدنی اطیات ہمارے بڑھتے ہیں اسی قدر ہم مزید اس کو آ, آ, آگے لے کر چلتے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ پندرہ ہزار سے زیادہ تو سر امپلائیز ہیں مور دین ففٹی تھاؤزینڈ امپلائیز بھی ہے اور ان سب کی ڈیفینیٹلی سیلری ہے پھر ان سب کے میڈیکل کے بھی ایکسپینسز ہیں الحمدللہ ایک تعداد ہے جو کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشنس ہیں ہماری تنظیمی پوائنٹ آف ویو پر اس کے ساتھ ہم ان کا میڈیکل فری کرتے ہیں کئیوں کا میڈیکل فری ہے پورے کارڈ سسٹم ہے ممبر سسٹم ہے ایک ہے اور بہت سارے کچھ ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے امپلائیز کے لیے ہم فیسلٹیز پرووائڈ کریں الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عشکا نے رسول یہ دین کے کام میں مصروف عمل ہو جائیں اتنا بڑا کام ہے قرآن کی اتنی بڑی خدمت ہے جیسے میں نے کہا کہ گاؤں گاؤں کریا کریا دیہات دیہات جا, جا جا کر مساجد بنانی ہیں آپ کو مدارس بنانے ہیں آپ کو قرآن قریب کی تعلیم عام کرنی ہے آپ کو شریعت کی تعلیم عام کرنی ہے لوگ کسی نہ کسی کام کے لیے سیلری پر رکھتے نہیں رکھتے خالی پولو کے ٹیکے ڈالنے کے لیے پولو کے قطرے پلانے کے لیے لوگ سیلری پر رکھ کر کو شیر شیئر گاؤں گاؤں کریا کریا بھیجتے نہیں بھیجتے تو ایک ریاست کو اپنے کام نپٹانے کے لیے لاکھوں لاکھ امپلوئز کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ذریعے یہ اپنی ریاست کے کام نپٹاتے ہیں اتنی بڑی اسلام و دین کا کام کرنا ہو تو اس کے لیے کس قدر والنٹر اور کس قدر آ... کس کو کہتے ہیں کارانہ طور پر اور کس قدر امپلائز کے طور پر عجیروں کے طور پر ضرورت پڑتی ہے الحمدل دعوت اسلامی اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بن پڑتا ہے ہم کرتے ہیں آپ مزید مالی تعاون کیجیے ہمارے ساتھ مزید مالی تعاون کیجیے اپنی زکوٰۃ اپنا فطرہ اپنے دیگر مدنی احتیاط ادر ڈونیشن ہمیں دیں اپنے گھر میں گھریلو سب کا باکس رکھیں اپنی دکان میں مدنی احتیاط باکس رکھیں اس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ یار یہ تحریک ہے یار کام کر رہی ہے ایسے تو نہیں نا پندرہ ہزار سولہ سولہ ہزار پندرہ سولہ کے آس ہمارے امپلائز ہیں اور کام کریں دنیا بھر میں اور اتنے ملکوں میں ہو رہا ہے مدنی چینل کے ذریعے آپ دنیا بھر میں یہ ساری ٹرانسلیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ بہت کچھ ہو رہا ہے مساجد بنانی ہے جیسے میں نے اب رسکی کے بہت سارے کام ہیں جو کرنے تو قرآن کریم کو اگر ہم گاؤں گاؤں دیا دیات فرد فرد تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسی کام کے ڈیڈیکیٹڈ لوگ چاہیے ہوں گے جو ڈوٹیڈ ہوں اور بالکل اس کے لیے وقف ہوں اور وقف ہو کر وہ جائیں اور جا کر وہاں مطلب کہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو وف کر دیں پھر دیکھیے ان شاء کس قدر بدری باہر آئیں گی اور آ بھی ہی رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے اگر میں مبالگا نہیں کر رہا تو ہزاروں ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کا قرآن دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ذریعے درست ہوا ہزاروں ایسی اسلامی بہن ہیں جن کا قرآن دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ذریعے درست ہوا ہے جو کہ فری آف کاسٹ چلتے ہیں الحمدللہ للہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ جسٹ ایک ریکویسٹ تھی آپ سے کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر میں ایک حافظ ہو ایک عالم ہو آپ نیت کریں میں والدین کو عرض کر رہا ہوں پیرنٹس کو عرض کر نیت کریں اور اپنے بچوں کا ذہن بنائے آگے آپ کے نصیب آگے ہمارے نصیب کیا ہمارا بیٹا حافظ بنتا ہے نہیں بنتا حافظ بن کر حافظ رہتا ہے نہیں رہتا کوشش ہم کریں گے ہمارا بیٹا عالم بنتا ہے نہیں بنتا ہمارا بچہ مفتی بنتا ہے نہیں بنتا ہماری بیٹی عالیم بنتی ہے, نہیں بنتی یہ سب بات کی میٹر ہیں لیکن ایٹ لے سب سے پہلے والد اپنی نیتوں کا ثواب تو کما لے مدینہ مدینہ ہو جائے گا ممکن ہے کوشش کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کا ذہن بنا رہے ابو میں عالم بن جاؤ ہاں بیٹا بن جا ماتھا چمپ بول دو بن جا بیٹا بن جا تو عالم بن جا میرے بابا ہو جائے گی دنیا اور آخرت میں میری مطلب کہ مطلب کہ وہ مزے لگ جائیں گے نا ماں بولے بیٹا جا عالم بن جا گھوسے پاک بھی تو عالم بنے تھے گھوسے پاک بھی تو اٹھارہ سال کی عمر میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد کا سفر اختیار کیا تھا وہ تو بڑی ڈیٹیل ہے موضوع میرا یہ ہے نہیں ورنہ آپ کو میں الحمد بہت سارے واقعات بیان کرنے کی کوشش کرتا اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایک جذبہ عطا کر دے جو بات کر رہا ہوں ایک جذبہ ایک فیلنگ ہے کہ آپ نے سوچا ہوگا اپنے بچوں کے لیے اور بہت کچھ کہ یہاں بھی داخلہ کراؤں گا وہاں بھی داخلہ کراؤں گا لیکن میری مدری انتجا یہ ہے اسلام و دین کو اس وقت بڑی ضرورت ہے آپ کی بڑی ضرورت ہر طرف سے ایک گناہوں کی اور لا دینیت کی اور عجیب و غریب قسم کی مطلب کہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے یلغار ہے بہت ضرورت ہے برائے کرم آئیے برائے کرم آئیے مال و دولت پر اور سیٹس پر نظر مت رکھیے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خود کو اپنے گھر کو پوری فیملی ڈوٹیڈ ہو جائے یار میں بھی اللہ کی رام میں میرے بچے بھی اللہ کے رام ہیں میرے بچوں کے بھی بھی اللہ کے رام ہیں ہم سب مل کر پورا خاندان مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں گے اور میرے رب کا کلام جو ہے اس پہ موجود احکام پر عمل کریں گے انشاءاللہ یہ میری مدی نتیجہ ہے آپ سے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈیٹیل ابھی باقی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو رموز سے اوقات بھی تھوڑے بتانے دو ہی رہ گئے ان اللہ میں اس کو بتاؤں گا لیکن کالس لے لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام ماہم الطاریہ ہے میں بابل مدینہ کراچی سے بول رہی ہوں مجھے آپ کا پروگرام میرے رب کا کلام بہت اچھا لگتا ہے مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اب لوگ بولتے ہیں کہ لڑکیوں کو حفظ کرنا چاہیے تو کیا میں حضرت کرنا چھوڑ دوں آپ میرے یہ ضعفرمائیے گا کہ میں یہ سب جلدی جلدی مکمل کر لوں جزاک اللہ بھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی منی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے دیکھیے حص میں اتنا سا تصور ضرور امیر سنت نے اپنی تعلیمات میں ہمیں عطا کیا ہے کہ چونکہ یہ حفظ کرنے کے بعد ان کی گھر گرستی کے معاملات ہوتے ہیں لہٰذا بعدوں کا یہ حفظ اپنا باقی نہیں رکھ پاتے لیکن اگر مدنی منیا یا جو بھی اسلامی بہنیں ہیں اس پہ یہ غور کر لیں کہ شادی کے بعد بھی یعنی جب تک زندہ ہیں ہم اپنا حصہ باقی رکھیں گے تو بالکل حص ہونا چاہیے بالکل حص ہونا چاہیے کیونکہ حص بلانا نہیں ہے قرآن یاد کر کے بلانا یہ بھی گناہ ہے اس کی بات صورتیں ہیں کول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام و اللہ وبرکاتہ حا ہے میں علی ہوں میرے لیے میں میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تاریہ مدنی منی اللہ تعالیٰ آپ کو عالم با عالم با عمل بنائے اور اچھی عالمہ بنائے کیا وہ متی خدمت کر سکے ماشاءاللہ دیکھیں یہ ریولیوشن ہے مدنی انقلاب دعوت اسلامی کا بچے بچے تمنا و خواہش رکھیں گے کہ میں عالین بن جاؤں میں حافظ بن جاؤں ماشاءاللہ کھول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کوٹ رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد عطاری لا قوت الا باللہ. یہ کلام ہے میرے رب کا اپنی نورانیت اور روحانیت عشر رحمت میں لٹا رہا ہے اللہ تبار و قرآن پاک کی برکتیں رحمتیں لوٹنے کی سمیٹنے کی توفیقتہ فرمائے اور ان کو قبر و آخرت میں ذریعہ نجات بنائے عمران بھائی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش ہے کہ قرآن پاک نماز تراویح میں پڑھنے سے یا اس کو طول دینے سے نمازیوں کے اعتراض کرنا کہ امام صاحب آپ تو بہت لمبا پڑھاتے ہیں ہم تو تھک اس طرح کی معاملات آپ بہتر سمجھتے ہیں تو یہ لوگ جب باہر آئیں تو گھنٹہ گھنٹہ دو دو گھنٹے باہر پھٹوں پہ کھڑے ہونا اور جناب اونٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں ان پہ تھکتے نہیں اور مسجد میں جا کے اعتراض اور مسجد میں عجیب و غریب قسم کا بحث و مباحثہ شروع ہوتا ہے میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنی مدنی چینل کے اوپر ہی کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سی نماز مقدس ہے معدب ہے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے تو فرمایا کہ جس کا قیام طویل ہو کے بارے میں مدنی فلی فرمائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام و اللہ وبرکاتہ میں کیا مدنی پھول ارض کروں آپ نے تو اتنا بڑا مدنی گلدستہ ہمارے مدنی چن کے ناظرین کو دے دیا اب یہ کہ چونکہ ہمیں نماز اور عبادت کی عادت نہیں ہے اور تو یہ کھڑے رہنے میں بعض اوقات ہو جاتا ہے بعضوں لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ماشاءاللہ اللہ ماشا قرآن کریم سننے کا جذبہ رکھتی ہے ہزاروں ہزاروں ہزاروں ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو واشا اللہ کھڑے ہو کر باقاعدہ پورا قرآن سنتے ہیں اور اچھے قاری صاحب سے اچھے حافظ صاحب سے سنتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ طبقہ بھی موجود ہے لیکن ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں لذت لیں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں صرف یہ تصور ہی جمع دے گا یعنی آپ قیام کر کے ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے کس کے آگے اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے تلاوت ہو رہی ہے امام صاحب قرآن پڑھے بہت خوبصورت اچھے انداز سے میں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ پیچھے سر جھکا کر اپنے رب کے حضور حاضر ہیں اور قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ سنتے چلے جا رہے ہیں میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ان کے ساتھ میں نے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت نماز میں تراوی میں ہو رہی ہے اور وہ رو رہے ہیں روتے ہیں بعضوں کو قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن خود قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ اس کی تلاوت اگر بغور سنی جائے اور پڑھنے والے اچھے ہونا یقین مانیے قرآن کریم سنتے ہی رونا آ جاتا ہے دقت آ جاتی ہے تو اب تک رمضان مبارک میں میں نے مغرب جہاں جب بھی امین سنت کے ساتھ پڑھی ہے ساتھ کھڑے ہو کر امیل سنت مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسی نماز جو میں نے امیل سنت کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی ہو امیل سنت روتے نا نماز میں فرض نا. میں مغرب کی کم از کم میں ضرور ارض کروں گا امیر سن روتے نہ ہو رونا آتا ہے اگر قرآن کریم سے محبت ہو نماز سے محبت ہو تصور بندے کہ نماز یوں پڑھو کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ گمان کر لو گے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں بھی ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کریم کو صفی معنڈوں میں سننے اور محبت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تین ربوز اور کاف ہمارے رہے گئے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں ذرا دکھائیے گا یہ کاف چھوٹا کاف ہے علی یہ قزہ علی کی علامت ہے یعنی اس سے پہلے جو علامت وف ہے یہاں بھی وہی سمجھی جائے یہ اس بات کی علامت ہے یہ بھی آپ کو قرآن کریم میں کہیں کہیں یہ کہ علامت نظر آئے گی ایک اور علامت رہ گئی تھی وہ دکھائیے جی سل یہ قد یو سلو کی علامت ہے یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ٹھہرا جاتا لیکن ٹھہرنا بہتر ہے آگے بڑھیں یہ ایک علامت ہے اگر کوئی عبارت ان تین تین نقطوں کے درمیان ہو تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے تین نقطوں پر وف کر کے دوسرے تین نقطوں پر وف نہ کرے یا پہلے تین نقطوں پر وف نہ کر کے دوسرے تین نقطوں پر وف کرے اس قسم کی عبارت کو معنقع یا مرکبہ کہتے ہیں قرآن کریم میں یہ آپ کو کہاں یہ تین نقطے یہ اس طرح کے نظر آئے گی آئیے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیے یہ اسے کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہاں دیکھیے یہ آپ کو تین نقطے نظر آئیں گے آئے نا جی ہاں تو یہ رموز اوقاف جو میرے پاس چند تھے وہ بتائے یہ رموز اوقاف آپ مقت المدینہ سے کنز ایمان شریف حاصل کریں مقت المدینہ سے کنز ایمان شریف اس میں تفصیل بھی خزان العرفان اس میں صفح نمبر گیارہ سو اٹھائیس اور گیارہ سو انتیس پر یہ رموز اوقاف کی تفصیل جو میں نے کو بیان کی یہ میرے پاس دونوں پرچے موجود ہیں اسی انداز سے یہ دیکھیے یہ ہے یہ آپ کو انشاءاللہ تفصیل وہاں مل جائیں گی یہ رموز اوقاف بنے بھی ہوئے ہیں اور اس کی علامتیں بھی بنی ہوئی ہیں اور اس کے آگے اس کی وضاحت بھی لکھی ہوئی ہے ہم نے آپ کے لیے الگ سے گرافکس کا بھی کام کروا لیا تھا تاکہ ہمارے مدنی چین کے ناظرین کو بہتر انداز میں سمجھ میں آ جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدری چرن کے ناظرین مضمون میں اپنا پورا کر لوں کہ یہ جو دیگر کتب کے اندر جو کتب سابقہ میں جو تحریف ہوئی وہ کس طرح کی تحریر یعنی تبدیلی کس طرح کی ہوتی تھی اس پر ایک واقعہ ہے وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا خیبر کے معذر شمار کیے جانے والے یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے بدکاری کی اب اس کی سزا جو طوریت میں تھی وہ سنسار تھی جس کو سنسار پتھر مانا کہتے ہیں یہ انہیں گوارا نہ تھا اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرائیں چنانچہ دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدین منورہ زادہ اللہ شریف و تعظیمن بھیجا اور ساتھ کہہ دیا کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوڑے کی سزا کا حکم دیں تو مان لینا اور سنسار کرنے کا حکم دے تو مت ماننا وہ لوگ بنی قریزہ اور بنی نظیر کے یہودیوں کے پاس آئے اور سمجھے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم وطن ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی سلخ بھی ہے لہذا ان کی سفارش سے بھی کام بن جائے گا چنانچہ جا یہودی سرداروں میں اسے چند نام لکھے ہیں یہ سب مل کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مسئلہ دریافت کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا کیا میرا فیصلہ مانو گے انہوں نے اقرار کیا بالکل مانیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجم یعنی سنگسار کرنے کا حکم عطا فرمایا یہودیوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک نوجوان ابن ابنسوریا سواد کے اوپر پیش ہے Hey, کیا تم اس کو جانتے ہو کہنے لگے ہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیسا آدمی ہے یہودی کہنے لگے آج روئے زمین پر یہودیوں میں اس کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے طوریت کا یکتا ماہر ہے ارشاد فرمایا اس کو بلاؤ چنا اسے بلایا گیا جب وہ دو بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تم تم ہی ابن ہو ہو اس نے ارض کی جیا ارشاد فرمایا کیا یہودیوں میں سب سے بڑا عالم تو ہی ہے کہا کہ لوگ تو یہی کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں سے فرمایا کیا اس معاملے میں تم اس کی بات مانو گے سب نے کرار کیا کہ وہ ان کا اپنا عالم تھا پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابن صوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے حضرت موسا علیہ السلام پر طور نازل فرمائی اور تم لوگوں کو مصر سے نکالا تمہارے دریا میں راہے بنائی تمہیں نجات دی فرعونیوں کو غر کیا تمہارے لیے بادل کو سایبان بنایا منو سلوا نازل فرمایا اور اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال و حرام کا بیان ہے تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے ابن سوریا اس کو اتنی ساری ڈیٹیل پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے شاد فرمائی اس نے کہا بے شک یہ حکم طوریت میں ہے اس کی قسم جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا ہے اگر مجھے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا مگر یہ فرمائیے کہ آپ کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب چار عادل و معتبر گواہوں کی گواہی سے بدکاری سراہد کے ساتھ ثابت ہو جائے تو سنسار کرنا واجب ہوتا ہے سنسار کرنا واجب ہو جاتا ہے ابن سوریا نے عرض کی خدا کی قسم بالکل ایسا ہی طورت میں ہے پھر سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے سوریا سے دریات فرمایا حکم الہی میں تبدیلی کس طرح واقع ہوئی اس نے عرض کی ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم کسی شریف کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے اور غریب آدمی پر حد قائم کرتے اس طرز عمل سے شرفہ میں متکاری کی بہت کسرت ہو گئی کیونکہ ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچازاد بھائی نے یہی جرم کیا ہم نے سنسار نہ کیا پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت کے ساتھ ایسا ہی عمل کیا بادشاہ نے اس کے لیے سنسار کرنا چاہا اس پر آپ باتیں شروع ہو گئی کہ اس کا وہ بڑا تھا اس کو نہیں کیا یہ جی جو غریب آدمی تھا چھوٹا آدمی تھا اس کے لیے حکم کیوں تو ہم نے جمع ہو کر یہ کہہ رہا ہم نے جمع ہو کر غریب اور شریف سب کے لیے بجائے سنسار کرنے کے یہ سزا نکالی کہ چالیس کوڑے مارے جائیں اور مو کالا کر کے گڈے پر الٹا بٹھا کر شہر میں گشت کروائے جائے یہ سن کر یہودی بہت بگڑے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے انہیں, انہیں یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ کو بڑی جلدی خبر دے دی اور ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی تو اس کا مستحق ہی نہیں ابن سوریا نے کہا حضور اقدس نے مجھے طورے کی قسم دلائی اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کو خبر نہ دیتا یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر نہ دیتا اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر ان دونوں کو سنسار کیا گیا یہ جو میں نے جو واقعہ بیان کیا پوری روایت بیان کی اس سے سمجھانا مقصد ہے کہ کتب سابی کا پرانی کتب وغیرہ میں جو کتب سابق آسمانی کتب تھی ان میں جو تبدیلی کی گئی تحریر کی گئی وہ کس طرح کی جاتی تھی اس کا میں نے ایک روایت آپ کو بیان کی اس کی کئی روایتیں ملتی ہیں اور قرآن کریم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ سینکڑوں برس گزر گئے اور گزرتے جائیں کبھی بھی نیور ناممکن قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی قرآن کریم کے زبر زیل میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالی نے خود اپنے ذمے کرم پر لی ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم درست پڑھنے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے